الحمد رب اللہ ربیند مقرر نادریداد اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے لگاتار ہر جمعہ کو یہ ہمارا دور المیہ جو آن لائن جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل چل رہا ہے اور ہم تمام حضرات کا تمام خواتین کا جو بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ان قیمتی باتوں کو مانج صلف سے متعلق سچی باتوں کو سماعت فرماتے ہیں ساتھی ساتھ ہم اپنے شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمیں اپنے علم سے مستفیض فرماتے ہیں کئی مہینوں سے بلکہ تقریباً سال ہونے والا ہے اور یہ سلسلہ ہمارا جاری اور ساری الحمد للہ اور ہمارے سامعین اور مستفیدین کی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے لیکن پھر بھی میں ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ ہمارے اس پروگرام کو عام کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ شریک ہو سکیں ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں وقت بہت ہی کم رہتا ہے اس لیے میں مزید اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ حفاظ فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب لوگوں کو استفادے کی مزید توفیق دے عام ابر عالمی رضا اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارک و تعالی و لا يغتب بعدكم بعضا قابل اتلام فضيلة الشیخ مختار مد مدنی حفظ الله دیگر اہل ایل میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں بلوغ المرام سے کتاب الجامع کی باب ال الاخلاق اس باب سے غیبت سے متعلق ہم نے حدیث دیکھی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی برائی بیان کی اور اسی کے ضمن میں ہم نے کئی اور دلیلیں دیکھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا لحاظ و احترام کرنا چاہیے اور کسی مسلمان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں نہیں کرنی چاہیے جیسے مسلمان کی جان و مال دونوں چیزیں حرام ہیں ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے اسی طرح بلکہ اس سے بہت ہی زیادہ اس کی عزت کا لحاظ کرنا اور اس کی عزت خراب کرنے سے بچنا یہ بھی ضروری ہے لیکن غیبت کے تعلق سے ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کیا غیبت کسی حال میں جائز ہے یا نہیں یا ہر حال میں غیبت بری ہے منع ہے اس لیے کہ دنیا میں ظلم اور برائیاں ہوتی ہیں اور جہاں دنیا میں اچھے لوگ ہیں وہیں برے لوگ بھی ہیں پھر اس برائی کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے کبھی قانون کی وجہ سے کبھی اپنا حق لینے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسان کو دوسروں کے سامنے بات بیان کرنی پڑتی ہے اور کسی قائب بیان کرنا پڑتا ہے اگر آدمی ایسا نہ کرے تو اپنا حق اسے حاصل نہ ہو وہ مظلوم کا مظلوم رہ جائے یا کسی اور انسان کے ساتھ میں اگر اس کے اس کے اندر برائی ہو تو اس انسان کے ساتھ وہ رہتا اور جانتا اس کے اندر برائی ہے لیکن دوسرے نہیں جانتے ہیں اور اس کی برائی سے دوسروں کو نقصان ہو تو کیا ایسی صورت میں اس کی برائی کی خبر دی جا سکتی ہے یا نہیں تو ایسے کئی سوالات ہیں جو غیبت کے ضمن میں آتے ہیں آج کے اس درس میں ہم اسی سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ اہل اللہ ایلیل نے بنیادی طور پر چھ باتیں بیان کی ہیں یا چھ حالات چھ لوگ بیان کیے ہیں کہ ان کی برائی بیان کی جا سکتی ہے کچھ خاص حالات میں تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی حالت کسی کی برائی بیان کرنا یا کسی کی غیبت کرنا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی خود مظلوم ہے اور کسی نے اس پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کی شکایت وہ کسی کے سامنے کر سکتا ہے لوگوں کے سامنے یا خصوصاً حاکم کے سامنے پولیس کے سامنے جہاں سے بھی اس کو انصاف مل سکتا ہو جہاں سے اس برائی کو روکا جا سکتا ہو ظلم کو روکا جا سکتا ہو ان کے سامنے وہ اس برائی کو بیان کر سکتا ہے اگر ضروری ہو تو نام بیان کر کے فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور اگر ضروری نہ ہو تو آدمی بغیر نام بتائے بھی بتا سکتا کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اس باب, باب میں کیا کیا جائے لیکن یہ استفتا میں ہوتا ہے کہ فتوا کے پوچھنے میں انسان بتا سکتا ہے کہ بھائی فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے نام اس کا نہ لے تو میں کیا کروں میں اپنا حق کیسے لوں لیکن جب ایک انسان کو واقعی اپنا حق لینا ہو تو ایسی صورت میں بالتعین اس کو بتانا پڑتا ہے کہ کس نے اس پر ظلم کیا ہے تاکہ قانون کے اعتبار سے اس کو اس کا حق دلائے جا سکے اس پہلی حالت کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت دلیل ہے اللہ تعالی فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول إلا من ظلم اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے برائی کے بولنے کو پسند نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے یعنی کسی پر ظلم کیا جائے تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ جہ رن کسی برائی کا ذکر کرے لیکن یہ کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے مختلف اقوال اس میں علماء کے ہیں امام البغوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان دونوں باتوں کو جمع کیا ہے جو اقوال علماء کے اس باب میں ہیں فرماتے ہیں ظلم و ایند و علیہ ایک مظلوم کے لیے جائز ہے کہ ظالم کا ظلم جو اس پر ہوا ہے اس کو بیان کرے اس کی خبر دوسروں کو دے اور اسی کے ساتھ اس پر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے لیے بدعا کرے کسی نے ظلم کیا اس کے اوپر تو اس کے لیے بد دعا کر سکتا ہے یہ دونوں قول اہل علم کے آئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسرا قول بھی ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس کے لیے بد دعا کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ کرے ہی معاف کرنا افضل ہے لیکن اس کے لیے جائز ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے یعنی بد دعا اس کے لیے کرے تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس کی خبر دوسروں کو دیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ سے دعا کرے اس کے خلاف تو یہ دونوں باتیں اس باب میں آئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر مظلوم ہے تو وہ ظالم کی اس برائی کی اس ظلم کی اس ایب کی خبر دوسروں کو دے سکتا ہے خصوصاً حاکم کو اس تعلق سے ایک حدیث بھی ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان سے روایت کہتے ہیں جا ارجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یشکو جا رہ اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی فقال ابہب فصبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اور صبر کرو جاؤ صبر کرو پڑوسی تکلیف دیتا ہے صبر کرو او مرتعینی لیکن وہ آدمی دو سے تین مرتبہ اسی طرح سے بار بار آیا اور یہی شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھ کو بہت ستاتا ہے قال اب ہب فطرتا کا فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ان صاحب سے کہا کہ جاؤ اور اپنا سارا گھر کا جو سامان ہے وہ لے جا کے راستے پہ رکھ دو گھر کا سامان راستے پر لے جا کے رکھ دو فتح طریق فضا فیق برحم خبار جب اس نے ایسا کیا اس شخص نے تو آنے جانے والے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ سارے گھر کا سامان لے کے راستے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے پوچھتے تھے کیا بات ہے بھائی ایسا کیا ہوا تم کو جو ایسا بیٹھے ہو راستے پر سارا سامان لے کر فضا النا سلون فیوح بر تو وہ بتاتا تھا کہ میرا پڑوسی مجھ کو بہت ستاتا ہے مجبور, مجبور ہو کے میں ایسا کر رہا ہوں مجبور ہو کے میں ایسا کر رہا ہوں فجا النا سیون تو لوگ اس پر اس آدمی پر جس نے ظلم کیا تھا پڑوسی اس پر لانت کرنے لگے فعل اللہ بھی وہ فعلا و کہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا اور ایسا کرے یعنی اس کے لیے بد دعا کرنے لگے اس کے لیے بری دعا کرنے لگے جارو فقاء اللہ تارا وہ پڑوسی مجبور ہو کے آیا اور کہا کہ بھائی اپنے گھر کو چلو اب آج کے بعد تم کوئی ایسی چیز مجھ سے نہیں دیکھو گی جس سے تم کو پریشانی ہو اور برا لگے اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 5153 اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا تو ترغیب بھی صبر کرنے کی جب دیکھا کہ معاملہ بہت بڑھ گیا ہے تو اپ نے ایک ترکیب ان کو سجھائی تاکہ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ آدمی اپنی غلطی سے باز آ جائے۔ اپ نے کہا گلیجا کہ جا کر اپنا سارا اساس سارا متاع اپنا گھر کا جو سامان ہے باہر رکھ اور راستے پر لے کرات ہے کوئی آدمی اپنے گھر کا سامان راستے پر لے کر نہیں بیٹھتا ہے لوگ پوچھیں گے لوگ پوچھیں گے تو بتانا پڑے گا جب بتائیں گے تو لوگ جو ہے اس آدمی کو یا تو ڈانٹیں گے یا کچھ اور ہوگا اصلاح کریں گے اس کو تو جب ایسا ہوا تو لوگ اس کے لیے بدوا جب اس کو خبر پہنچی وہ بھی انسان ٹھیک ہے یعنی وہ اچھا ہی آدمی تھا لیکن کبھی کچھ غلطی بھی انسان سے ہوتی ہے احساس ہوا فوراً کہ میرے لیے لوگ بدوا کر اور ایسا ایسی نوبت آ کہ یہ پڑوسی جا کے باہر بیٹھ گیا ہے تو پھر آ کے اس نے ان سے معذرت کی معذرت کی اور کہا کہ اس کے بعد کوئی چیز مجھ سے تم ایسی دیکھو گے نہیں جس سے تم کو برا لگے واپس چلو یعنی واپس چلنے کے لیے گھر کہا کہ چلو بھائی گھر واپس چلو آج کے بعد نہیں ستاؤں گا تو اس سے اصلاح بھی ہو گئی اور معاملہ حل بھی ہو گیا تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان صاحب نے اپنے پڑوسی کی برائی لوگوں سے بیان کی بلکہ اس سے پہلے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیان کی کیوں اس لئے کہ وہ مظلوم تھے تو ایک مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ ظالم کی غیبت کرے ایک مظلوم کو یہ حق ہے کہ کسی نے اس پر ظلم کیا ہے تو اس کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرے ہاں یہاں بات یہ ہے کہ اس کی وہی برائی بیان کرنا چاہیے جو اس کے تعلق سے ہے یہ نہیں کہ اس کی ساری زندگی بھر کی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے متعلق ہے جو ظلم سے متعلق ہے آدمی کو چاہیے کہ وہی باتیں بیان کرے نہیں کہ اس کی ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی اور کسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آدمی پوری اس کی عزت اچھالنا شروع کرے نہیں ظلم کی حد تک کہ اس کی بات بیان کرنا جائز ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو اس باب میں آئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ لئیوا جی لئی الواجد یعنی ایک آدمی جس نے قرض لیا ہے اور واجد اس کے پاس مال ہے وہ غنی اس کے پاس یعنی چیزیں موجود ہیں مال دینے کے لیے قرض لوٹانے کے لیے پیسہ موجود ہے لیکن پھر وہ کیا کریں یعنی ٹالتا رہے لئی الواجد لئی سے یعنی مطل اس کو لما نے کہا کہ ٹالتا رہے آدمی ہے پیسہ دینے کے لیے لیکن پھر بھی جس سے قرض لیا ہے اس کو لوٹاتا نہیں اور ٹالتا ہے ٹالتا ہے ٹالتا ہے کافی دینے میں پریشان کرتا ہے لئی الواجی یو ہل اردا ہوں ہو آپ نے کہا کہ مالدار ہو کر بھی قرض دینے میں ٹالتے رہنا یا کسی کا حق دینے میں ٹالتے رہنا یہ اس کی عزت اور اس کی سزا کو حلال کر دیتا ہے اس کی عزت اور اس کی سزا کو حلال کر دیتا ہے یح العبہ و امام احمد ابو داود نس ابن ماجا اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح جام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستاسی پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے امام النوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال العلم یوہبہ قلا و لمنی و منی کہتے ہیں کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ اس آدمی کی عزت کو یہ چیز حلال کر دیتی ہے مطلب کیا ہے بے این یق المنی و مقلنی وہ یہ کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا اور میرا پیسہ لوٹاتا نہیں ہے تو اس طرح سے لوگوں سے وہ کہہ سکتا ہے وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ ہو اور اس کی عقوبت کیا ہے اس کی عقوبت حلال ہو جاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے حبس حاکم اس کو قید بھی کر سکتا ہے اور وہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اس کے لیے قید اور سزا حلال ہو جاتی ہے کہ اگر اس نے اس طرح سے کچھ کیا تو حاکم اس کی سزا کے طور پر کچھ بھی سزا اس کو دے سکتا ہے اس کو تاضیر اور حفظ کی سزا ہو سکتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا حق اس کو نہیں دیتا ہے چاہے وہ پھر وہ جائیداد میں سے ہو چاہے وہ قرض ہو چاہے تجارت کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو اگر کسی سے کسی کا کچھ حق آنا ہے ملنا چاہیے اس کو اور اگر اس کو حق وہ نہیں دیتا ہے جبکہ اس کے لیے امکان ہے جب کہ وہ دے سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا ہے ٹالتا ہے بلا وجہ تو ایسے آدمی کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ اس کی عزت اور اس کی عقوبت حلال ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ آپ اس کی پٹائی کریں بلکہ قانونی طور پر اس کے خلاف یعنی اقدام کیا جا سکتا ہے تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مظلوم کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ظالم کی غیبت کرے لوگوں کے سامنے مسئلے کو معاملے کو بیان کریں ایک دوسرا یعنی یعنی یہ, یہ پہلی چیز ہوئی چھ باتوں میں سے پہلی کہ تغل جس کو آپ کہیں یا ظلم جس کو آپ کہیں کہ ظلم کی بنیاد پر غیبت کی جا سکتی ہے مظلوم غیبت کر سکتا ہے نمبر دو استفتا فتوا پوچھنے کے لیے جیسے کسی کے بھی بارے میں کوئی بات بتانی ہو جیسے کوئی آدمی کہ میں فلاں آدمی نے فلاں غلط کام کیا اور میں بھی اس میں شریک تھا یا اس طرح کی کوئی بات ہو تو کسی کے بارے میں بتانا ضروری ہو مسئلہ گھر کا ہو کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا فلاں نے ایسا کیا شوہر نے ایسا کیا بیوی نے ایسا کیا جیسے کوئی خاتون پوچھ رہی عالف تو ایسی صورت میں اس کی غیبت کی جا سکتی ہے کہ یہ, یہ مسئلہ ہے اور اس میں, میں میں کیا کروں تو کسی انسان کے بارے میں بولنا پڑے اگر علما نے کہا کہ ضروری نہ ہو بغیر نام لیے اگر بولا جا سکتا اور مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہو تو یہ زیادہ احسن ہے اس لیے کہ مقصود حاصل ہو گیا لیکن غیبت نہیں ہوئی لیکن اگر وہ ضروری ہو جیسے کوئی عالم پوچھے کہ کون ہے وہ اور جس جو پوچھ رہا اس کو جانتا ہے کہ کس نے ایسا آپ کے ساتھ میں کیا اس کو نام بتانا پڑے بھائی ہے یا بہن ہے یا فلاں ہیں انہوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا یا ان کا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو نام کی تعین کرنی پڑے بتانا پڑے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہ غیبت نہیں ہوتا ہے اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دخلت ہند بت امر اتو ابی سفیان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ کے گھر میں آئیں وکالت یا رسول اللہ امن ابا سفیانہ ایک روایت میں ہے رجل الیک ایک روایت میں رجل الم کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان جو ہیں یہ بڑے یعنی مال کے روک کے رکھنے والے اور کنجوسی کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں بیان کیا گھر کی زندگی ہے تو اب مسئلہ پیش آیا تو بتانا پڑا کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان جو ہیں یہ صحابی ہیں کہا کہ وہ بھی انسان تھے ان کی زندگی میں بھی چیزیں ہوتی تھی گھریلو مسائل ان کے بھی ہوا کرتے تھے ان کا کمال مسائل کے باوجود دین کی خدمت کرنا ہے تو کہا کہ ان ابا سفیا نعرہ جلن اللہ کے رسول سفیان جو ابو سفیان جو ہیں یہ بڑے یعنی بخل کرنے والے انسان ہیں مال کو روک کے رکھتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں جل لا یقینی میں یکفینی و یکفی بنی مجھے اتنا پیسہ نہیں دیتے ہیں خرچ کے لیے جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں پیسے باعث اور ہوتے ہیں جو بہت سمال کے پیسہ دیتے ہیں بیویوں کو تو اب وہ ہو سکتا ہے دین کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اور بات ہو سکتا ہے کمی ہو کہا کے لا یوقی من بنا ما ماں یکفی نہیں یکفی بنی کہا کہ مجھے اتنا نفقے میں یا خرچ گھر کا نہیں دیتے ہیں جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو ہے اللہ ما مالی بغیر علمی ہی. ہاں مگر یہ کہ ان کے علم کے بغیر ہی میں کچھ ان کے مال میں سے لے لیتی ہوں عورتیں بہت خوش ہوں گی سبھی اس کو سن کے واہل علی کا منجنا کہا کہ اللہ کے رسول اس میں میرے اوپر کوئی گناہ ہے اگر میں ایسا کروں تو کیا مجھ پر اس کا کوئی گنا ہوگا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر پیسہ میں سے کچھ پیسہ لے لیتے ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بنی آپ نے کہا کہ ان کے مال میں سے معروف طریقے سے بھلے طریقے سے جتنا تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو اتنا تم لے سکتی ہو اتنا تم لو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب البیو میں حدیث نمبر دو ہزار دو سو گیارہ پر اور امام مسلم نے کتاب القبیہ میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چودہ اس پر روایت کیا یہ روایت ہے یہ نمبر حدیث کا تو اس حدیث سے ایک بڑا مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہی گھریلو مسئلہ ہے اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے شوہر کون ہیں تو ظاہر باتیں نہ بھی بولیں تو شوہر کہیں تب بھی تو نہ معلوم ہو جائے گا تو کہا کہ میرے شوہر ایسے ہیں جو پیسہ جلدی چھوڑتے نہیں ہے دیتے نہیں ہے جتنا مجھ کو چاہیے مجھے اور میرے بچوں کو وہ کافی نہیں ہوتا ہے تو میں چپکی سے ان کے پیسے میں سے لے لیتی ہوں ایک روایت میں کہ سر میں لے لیتی ہوں تو کہیں گناہ تو نہیں میرے اوپر کیونکہ وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے اب ضرورت بھی ہے اور اس طرح سے لینا بھی پڑ ہے تو یہ احساس ہوا کہ, کہ کہیں گنا تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے واجبی ضروریات جو انسان کی ہوتی کھانا پینا کپڑا اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں اپنی اور اپنے بچوں کی تم اتنا اس, ان کے مال میں سے تم ان کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہو جیسے انہوں نے کہا کہ بغیر پوچھے بغیر علم ہی علامہ ما اختمالی بغیر علم ان کے جانے بغیر میں لے لیتی ہوں ان کے جیب سے لے لیتی ہوں مثلا تجوری سے لے لیتی ہوں تو کیا میں اسے لے سکتی ہوں آپ نے کہا کہ لے سکتی ہوں معروف طریقے سے اور اتنا ہی جتنا تمہاری واقعی ضرورت ہو اب ایسا نہ ہو کہ بیوی اس حدیث کو لے کے سوچے چلو بہت دن سے زیور بنانے تھے مجھ کو اور حدیث تو مل گئی پورے درس میں ایک ہی حدیث اپنے بہت کام کی مل گئی اور شوہر کے مال میں سے لے کے کبھی کپڑے خریدے کبھی کچھ خریدا کبھی فضولیات خریدنا شروع کر دیں یہ جائز نہیں ہوگا یہاں کیا کہا گیا معروف طریقے سے غلط طریقے سے نہیں یعنی یہ نہیں کہ اس کو فضول خرچی میں استعمال کیا جائے اور یہاں شرط بھی بتائی کیا کہا ما یکفی کی وہ یکفی بنی جتنا تمہارے لیے کفایت جس میں ہو کفایت سے زیادہ نہیں واقعی ضرورت جتنی تم کو ہے جو تمہاری تمہارے خرچ کی ذمہ داری شہر پر ہے واجب واجبی ضروریات جو ہیں ان کے لیے لے سکتی ہو تو اس حدیث سے ایک اور بات یہ معلوم کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر جو ہیں یہ بخیل شہید کے معنی میں بخلاتا ہے اور اس میں یعنی کہا کہ سیکھ ہیں پیسہ روک کے رکھتے ہیں دیتے ہی نہیں تو یہ جو انہوں نے بیان کیا اور کہ اتنا نہیں دیتے ہیں کہ میرے لیے ضرورت میری پوری ہو بچوں کی ضرورت پوری ہو تو یہ ایک عائب ہے تو انہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتویٰ پوچھنے کے لیے بیان کیا فتوا اپنے بارے میں پوچھتی ہے یہ نہیں پوچھ رہی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ میں جو لے لیتی ہوں یہ کیا صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن ظاہر بات اس کے لیے کسی اور کے بارے میں بھی بیان کرنا پڑ رہا ہے تو ایسے وقت میں اگر واقعی ضرورت ہو تو کسی کا نام لے کر اس کا ایب اس کی کمی اس کی کوتاہی کو بیان کیا جا سکتا ہے یہ دوسری شکل ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے نمبر تین تیسری حالت کیا ہے جہاں غیبت جائز ہے یہ ہے کسی کی خیر خاہی کرنا کسی کو کسی کا بھلا چاہنے کے طور پر اس کو کسی کے بارے میں بتا دینا کہ یہ ایسا ہے اور اس کے اندر یہ کمی ہے مثال کے طور پر فاطمہ بن رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں اور ایک روایت میں دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہتی ہیں کہ تعلیقات ابن ابن کہ وہ ابو امر ابن حفص ابن مغیرہ کے نکاح میں تھی تو انہوں نے تین طلاقیں ان کو دی ایک, ایک ایک کر کے اور آخری بھی دے دی یعنی وہ تین حالتوں میں میں وہ طلاقیں دی گئی تھی اور کہا کہ آخری جو تیسری طلاق ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے دے دی فلم ایک روایت میں کہتی کہ فلم ذکرت له ان انچا ابن ابھی سفیانہ ابا جہمن خطبر وہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ جب وہ عدت ختم ہو گئی اور نکاح کی حالت ان کی یعنی حلال ہو گئی اس اعتبار سے کہ اب نکاح کر سکتی ہیں فلما حللتو ابن ابی سفیان معاویہ ابن اب سفیان و ابا جہمن اور ابو جہم ربی اللہ تعالیٰ نما ان دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اب آپ سے مشورہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ دونوں ہیں انہوں نے مجھ مجھ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو میں کیا کروں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ام ابو جہ میں آپ نے کہا جہاں تک کہ ابو جہم کا معاملہ ہے وہ جو اپنا ڈنڈا ہے وہ اپنی یعنی کندھے سے نیچے رکھتے ہی نہیں ایک اور روایت میں ہے पराजुलुन दर्राबल लीنساء و عورتوں کی خوب पिटाई کرنے والے ادمی ہیں اور اپ نے فرمایا اما معاویہ فصعلوک لا مال له اور جہاں تک کہ معاویہ کا معاملہ ہے وہ تو ایک مسکین آدمی ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے مالدار آدمی نہیں ہے غریب ادمی ہے اور اپ نے کہا کہ ان کی ہی اسامہ بن زید بلکہ کہا کہ تم اسامہ ابن زید سے نکاح کرو تو اپ نے یہاں کیا کہا ابو جہم بہت پٹائی کرتے عورتوں کی ڈنڈا ہاتھ میں ہمیشہ رہتا ہے جب بھی کچھ غلطی ہو گئی پٹائی تو یہ تمہارے گویا کے مناسب نہیں ہے اسی طرح سے معاویہ غریب آدمی ہیں مال نہیں ان کے پاس خرچہ تمہارا اٹھا پائیں گے نہیں اٹھا پائیں گے تو آپ نے دونوں کے بارے میں یہ بات بیان کی پھر اس کے بعد میں کہا کہ تم تمہیں کام کرو کیا کرو انک کی ہی اُسا زید تم اسامہ ابن زید سے نکاح کرو کہتے کہ فکری ت کہ میرے دل میں ان کے لئے کچھ کراہت تھی یعنی اس بات پر کراہت تھی کہ میں ان سے نکاح کروں ثمہ قال انکحی اسامہ آپ نے پھر کہا اسامہ سے نکاح کروں سے. کہتے ہیں کہ فنکحتو تو پس آپ نے جب اس طرح سے کہا تو میں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا فجعل اللہ فی خیرا کہتے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اسی نکاح میں میرے لئے خیر ڈال دی واغتبت بہی اور اتنا اچھا ہمارا معاملہ رہا کہ لوگ دوسری عورتیں میری یعنی سلسلے میں انہیں یعنی رش کرتی تھیں کہ کیا زبردست ان لوگوں کا معاملہ ہے کیسے خوشحال لوگ ہیں کتنا اچھا جوڑا ہے یہ تو دوسری عورتیں مجھ پر رش کرتی تھیں اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الطلاق میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1480 اس حدیث سے علماء نے مسئلہ مستمد کیا ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی ہم سے مشورہ کرتا ہے اور اس کے لیے ایک چیز مناسب نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بتایا جائے اسی لیے جب وہ آپ کے پاس آئیں مشورہ لینے کے لیے کہ ان دونوں کا رشتہ مجھ کو آیا ہے تو میں کیا کروں نے کہا کہ ہاں کروں کہ نہ آپ نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ابو جہاں ڈنڈے والے ہیں عورتوں کے تعلق سے اور معاویہ مال کے اعتبار سے کمزور ہیں تو دونوں کے اعتبار سے یہ بات بیان کی اور آپ نے مشورہ دیا بلکہ تم اسامہ سے نکاح کرو اس میں آپ نے دونوں کے بارے میں ایک ایک کمزوری بتائی اچھے انسان میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں تو اس سے وہ برا نہیں ہو جاتا ہے لیکن یہاں آپ نے کہا تمہارے لیے یہ زیادہ مناسب ہے تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور علماء نے اس سے یہ مسئلہ مستمت کیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے خیر خواہی چاہتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو حفبات بیان کریں اس کی خیر خواہی کریں اس کا بھلا چاہیں اور آپ اس کے ساتھ خیانت نہ کریں یہ بہت اہم حدیث ہے جس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے جو موجودہ دور میں ایک بدائت جو رائج ہو گئی ہے بدایت الموازنہ بدایت الموازنہ کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تنقید کرتے ہو لوگوں کے اوپر فلا جو ہے عالم ایسا ہے اس کے اندر عیب ہے اور وہ عالم ایسا اس کے اندر برائی ہے اس کا منہج غلط ہے اس کا عقیدہ غلط ہے فلاں عالم ایسا ہے گمراہ ہے تو اس میں اچھائیاں بھی تو ہے نا تو آپ ایک کام کرو آپ اگر اس کے اوپر یعنی تنقید کر رہے ہو تو اس کے ساتھ اس کی بھلائیاں بھی بیان کرو تاکہ عدل و انصاف ہو جائے کہ یہ عدل و انصاف ہے کہ کسی کا عیب بیان کیا جائے تو اس سے پہلے اس کی خوبیاں بھی بیان کی جائیں تاکہ فیصلہ کرنے والا صحیح طور پر فیصلہ کرے تو آپ یعنی یہ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا ہے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ برائیاں صرف نہیں بیان کی جائیں کسی کی بلکہ اس کی بھلائیاں بھی بیان کی جائیں اور جب بھی برائی بیان کی جائے اس کے ساتھ بھلائی ضرور بیان کی جائے اگر نہیں کرتا ہے بھلائی بیان تو ایسا آدمی خائن ہے یا ایسا آدمی ظالم ہے ایسا آدمی عدل و انصاف نہیں کرتا ہے اس طرح کا ایک فلسفہ اس دور میں بعض لوگوں نے چھیڑا ہے اور اس طرح سے لوگ کہتے ہیں علماء نے کہا کہ یہ بدایت الموازنہ ہے بولنے میں تو بہت اچھی بات لگتی ہے لیکن اس کی زد نہ صرف علماء پر آتی ہے جو تنقید کرتے ہیں گمراہ لوگوں پر بلکہ اس کی زد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے بلکہ اس کی زد نوز بلّ اللہ تک بھی جاتی ہے نوز بلّہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالی یہاں آپ دیکھیں گے کہ کیا حضرت معاویہ میں بھلائیاں نہیں تھی کتنی ساری بھلائیاں تھیں کیا حضرت ابو جہاں میں بھلائیاں نہیں تھی بہت ساری بھلائیاں تھیں ایمان تقوا اور عبادات سے لے کر بہت کچھ دین کے لیے سب کچھ قربانی دینا سب کچھ تھا ان کے اندر لیکن یہاں جب وہ خاتون آئیں تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس میں یہ بھلائی ہے یہ بھلائی ہے یہ بھلائی ہے اور ایک یہ چیز بھی ہے آپ نے بھلائیاں سیرے سے ذکر نہیں کی دونوں کے سلسلے میں آپ نے ایک بھی بھلائی بیان نہیں کی بس آپ نے اتنا ہی بیان کیا کہ اس میں یہ کمی ہے اس میں یہ کمی ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ اگر ہم کسی کی کمی بیان کر رہے ہیں تو اس کی خوبیاں بھی بیان کریں اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم ظالم ہیں تو نوز بلّہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی عزت نہیں آتی ہے لہذا جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کی بات غلط ہے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مشرقین کی برائیاں بیان کی ہیں کیا مشرقین میں سخاوت نہیں تھی مشرقین کے اندر کیا دوسری کوئی بھلائی نہیں تھی ان کے اندر مہمان نوازی سے لے کر ساری چیزیں ان کے پاس تھی عربوں کی مہمان نوازی مشہور تھی لیکن قرآن کریم میں مشرقین پر اللہ نے تنقید کی ان کی برائیاں بیان کی ان کو شر البریہ اللہ نے کہا بدترین مخلوق اللہ نے کہا لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائیوں پر کوئی گفتگو نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کی بھلائیوں کا ذکر کہیں نہیں کیا تو یہ کیا عدل نہیں ہے یہ کیا عدل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اب یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے بھی یہاں نوز بلّہ مشرقین حق میں حساب نہیں کیا تو یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کو اسی لیے علما نے شیخ البانی ہوں شیخ بن باز ہوں اور اسی طرح سے شیخ ابن فیمین ہو یا شیخ صالح فوزان وغیرہ ہوں انہیں کہا کہ یہ بدات الموازنہ ہے اور اس طرح سے دین میں نہیں ہوتا ہے کیوں کسی انسان سے لوگوں کو متنبع کیا جائے تو ایسے وقت میں اس کی خوبیاں بیان کر کے آپ تو اور اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور انسان کو کنفیوز کر رہے ہیں جب کسی کے بارے میں تحویر کی جاتی ہے اسے متنوع کیا جاتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی صرف وہ بات بیان کی جاتی ہے جس سے سامنے والا خبردار ہو جائے اور وہ فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو خاص طور سے یہ بیماری یہ بگاڑ اگر کسی آدمی کے عقیدے اور اس کے دین میں ہو یہاں تو چھوٹی باتیں تھیں کہ یہ مال نہیں ان کے پاس تو کوئی گنا تو نہیں ہے یا بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں ٹھیک ہے غصے میں آتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں لیکن آپ نے بتایا اس کو ان میں ہزاروں بھلائیاں ان میں ہوں لیکن کسی انسان کا عقیدہ ہی خراب ہے کوئی انسان سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور لوگوں کو بدعت میں لے جاتا ہے وہاں بیان نہ کرنا اور اس کی بھلائیاں بیان کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ لوگ سوچیں کہ چل اس میں بھلائیاں بھی ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ لازم سمجھنا یہ بدعت ہے اگر کسی مسلحت کے تحت کوئی آدمی کسی کی بلائے بیان کر دیتا ہے تو یہ گناہ بھی نہیں ہے. یہ اس وقت کی ضرورت دیکھ کر موقع کی مناسبت سے آدمی فیصلہ کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کو لازم سمجھنا یہ بداٹ ہے عائشہ ربی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نہیں سمجھتا کہ فلاں اور فلاں ہمارے اس دین میں سے کچھ بھی سمجھتے ہیں ہمارے اس دین کی ذرا بھی معرفت رکھتے مجھے نہیں لگتا ہے اور آپ نے, فلانن، راوی نے تو بحن نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی نہ ایسا فلاں فلاں کہیں گے آپ تو بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص اور فلاں شخص دونوں کے نام لے کر آپ نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں دین کی ذرا بھی سمجھ رکھتے ہیں ان کو دین کی کوئی معرفت ہے جو دین ہمارا دین ہے ماں ابن فلانند فلانند یار جان من دیننا شیئا لیس ابن سعد جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کانا رجلیین من المنافقین یہ دین دو لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا یہ دو منافق لوگ تھے ان کے بارے میں آپ نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ انہیں دین کی کچھ سمجھ ہے یہ دین کو کچھ پہچانتے بھی ہیں کہ واقعی دین اللہ کا کیا ہے اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 6667 پر اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر برائی ہے اور اس کی برائی سے مسلمانوں کو انسانیت کو تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے خطرہ ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے ان کی خیر خواہی کے طور پر اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے راویوں کے حالات بیان کیے محدثی نے راویوں پر جرہ کی یہ راوی حدیث کا بیان کرنے والا ہے لیکن یہ پرہیزگار نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے یہ راوی ایسا ہے اس کا حافظہ خراب ہے یہ راوی ایسا ہے جو بدات میں مبتلا ہو گیا تھا تو انہوں نے راویوں کے بارے میں بیان کیا کہ اس کے یہ معتبر نہیں ہے یہ معتبر نہیں ہے یہ ضعیف ہے یہ بہت سخت ضعیف ہے یہ جوتا ہے یہ تعلیف ہے یہ قزا و کزا ان کی برائیاں بیان کی ہیں اس وقت کے لوگ جو تھے بھولے بھالے ان لوگوں نے کہا تو غیبت کر رہے سارے محدسین بیٹھ کے اس وقت میں محدسین نے کیا کہا اس کی ایک مثال امام احمد نے حمل کی ہے عبد اللہ ابن امام احمد ابن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جاء ابو چورابن ابو چوراب النخشبی میرے والد صاحب کے پاس آئے امام احمد کے پاس آئے فجعل ابی یقول فلان الدع فلان الفقہ میرے والد صاحب امام احمد کہنے لگے ان کے سامنے فلان راوی ضعیف ہے فلان راوی ثقہ ہے موتبر ہے ایک کمزور ہے فلاں کمزور ہے فلاں اچھا راوی ہے کوئی اچھا راوی نہیں ہے حدیث کے اعتبار سے فقال ابو, تراب، لا تغتب ابو تراب نے کیا کہا جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ اے اے شیخ اے شیخ علماء کی غیبت مت کرو امام احمد سے کہہ رہے ہیں علماء کی غیبت مت کرو ظاہر بات ہے کہ کوئی حدیث بہت بیان کرنے والا بھی ضعیف ہو سکتا ہے بداتی ہو سکتا ہے تو کہا کہ اتنی شاری حدیثیں وہ بیان کر رہا اور آپ اس کو عالم ہو کے بھی اس کو آپ کہہ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے کہا یا شیخ لا تغتب العلماء اے شیخ علماء کی غیبت مت کرو فالتفت ابی الیہی امام احمد ان کی طرف متوجہ ہوئے امام عبداللہ ابن امام احمد کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے فقال لہو ویحک ہادا نصیحہ لیسا ہادا غیبہ برا ہو تمہارا یہ خیر خواہی ہے امت کی یہ خیر خواہی ہے یہ غیبت نہیں ہے یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ بھلا چاہنا ہے لوگوں کو کیسے معلوم پڑے گا حدیث صحیح کہ ضعیف ہے دین پورا یعنی گڑبڑ ہو جائے گا جھوٹی باتیں بھی دین میں شامل ہو جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے طور پر کہا یہ خیر خواہی ہے امت کی بھلا چاہنا ہے یہ غیبت نہیں ہے اس کو امام ترمزی نے شرخل ترمدی میں اور بھی کہتے ہیں کہ وزراکارا ابن المبارک ایک آدمی کا ذکر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور کہا جھوٹ بولتا ہی ہے. یعنی حدیث میں جھوٹ بولتا ہے یا لوگوں کے کلام میں جھوٹ بولتا ہے ایک رب فقال یا ابا عبد الرحمن تغتاب ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن یعنی امام ابن مبارک سے کہا تغتاب اب غیبت کر رہے آپ یعنی اس کے بارے میں آپ اس کی برائی بیان کرے لوگوں کے سامنے تغتاب آپ غیبت کرتے ہو قالا اس کا چپ کیا کہا اسکٹ چپ اذا لم نبین کئی فیعح اور اف الحق من <الباطل> کہا کہ اگر ہم واضح نہ کریں لوگوں کے حالات کو حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا لوگ تمیز کیسے کریں گے کون سی حدیث معتبر ہے کون سی حدیث معتبر نہیں ہے کون سا علم قابل اعتماد ہے کون سا قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ قرآن اللہ نے حکم دیا ہے کہ انجاف نب عن فب اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو اگر کوئی فاسق ہے تو اس کی خبر معتبر نہیں ہے جب تک کہ تحقیق کر کے ویریفائی نہ کیجیے کسی معتبر ماخذ سے نہ ملے کسی معتبر ذریع سے وہ خبر نہ ملے تو اس کی فاسق کی خبر قابل قبول نہیں ہے اس پر توقف کیا جائے گا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جب تک کہ تحقیق نہیں ہوتی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا قبول نہیں کیا جائے گا وہ رکی رہے گی خبر تو یہاں پر کہا کہ اذا لم نبین کئی فیورف الحق کو مل اگر ہم بیان نہ کر دیں واضح نہ کر دیں لوگوں کے حالات کو تو پھر حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا تو اس کو بھی امام اطرمدی نے شرح و اطرمدی میں بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل بدات ہیں اور جو بدعات کے دائی ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے بارے میں خاموش رہنا یہ سلب کا طریقہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے فالوور زیادہ ہوں ہمارے لائک زیادہ ہوں ہم کسی کے بارے میں نہ بولیں کیونکہ ایک طبقہ ہم سے ٹوٹ جائے گا ناراض ہو جائیں گے تو ان سے ہم کو ان کے بھی لائکس چاہیے ان کے بھی لائکس چاہیے فالوور ہمارے ملین میں ہونا چاہیے تو اس طرح سے جو لوگ زیادہ لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا چاہتے ہیں اور ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں سب کا پیارا سب کا چاہیتا بننا چاہتے ہیں یہ لوگ کسی پر تنقید نہیں کرتے ہیں تو یہ طریقہ سلب کا نہیں اگر یہی طریقہ محدثین اپناتے تو خام خواہ کسی بھی راوی کو ضعیف نہیں بولتے ہو ساری حدیثیں آج آ جاتی جھوٹی سچی سب جمع ہو جاتی کتابوں کے اندر اور ہمارے دین کا کیا حالت آپ سوچیے جب حدیث کا یہ معاملہ ہے تو پھر عقیدے کا کیا معاملہ ہوگا تو سوچیے ایسے لوگ جو گمراہی کے دائیں ہیں ان کے حال کو لوگوں میں بیان کرنا یہ ضروری ہے ان کے حال کو لوگوں میں بیان کرنا مثلا آپ کا بچہ آپ کا بیٹا ہے کسی نوجوان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور آپ کو معلوم پڑ گیا کہ یہ نوجوان غلط راستے پر جا رہا ہے آپ کیا کریں گے آپ نہیں بتاؤ گے اپنی اولاد کو آپ کو کہ نہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھا آدمی ہے غیبت نہیں کرنا چاہیے سوچ کے آپ نہیں بتاؤ گے کوئی آدمی سارے سماج کو آ, یعنی تباہ کرنے کے لیے کوئی س, س, یعنی سازش رچ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں اس کو اور آپ نہیں بتائیں گے آپ خاموش رہیں گے تو یہ یہ ایک انسان کی بھلائی چاہنے میں پورے سماج کی برائی چاہنا ہے ایک انسان کی یعنی ایک ڈرائیور ہے ایک آدمی ہے جو ڈرائیونگ میں سو جاتا ہے اور اس کے ایکسیڈینٹ ایک ہونے کے چانسیز ہیں آپ نہیں بتاؤ گے لوگوں کو ایک آدمی اس کو بھی نہیں بچا رہے آپ وہ بھی جائے گا گڑے, گڑے میں وہ بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی لے کے مرے گا لوگوں کو بتانا ضروری ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کی خیر کے لیے ایک سماج کی خیر کے لیے افراد جو سماج کے لیے نقصان دینے والے ہوں ان کی برائی کا بتانا ضروری ہے جب ایک خاتون کے سلسلے میں ایک چھوٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو پورے سماج کے لیے بڑی چیزیں کیوں نہ بیان کی جائیں اور وہاں آپ نے بھلائیاں بیان نہیں کی جب ان میں بہت ساری بھلائیاں تھیں یہاں بھلائی کیوں ہم بیان کریں جب کہ ایک آدمی کے عقیدے میں خرابی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے نمبر چار مجاہد کا بھی یعنی بیان کیا جا سکتا ہے اس کی غبت کی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہو تو بلا ضرورت تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے منحسن اسلام المر اتر کوئی مالا لیکن ایک آدمی جو کُلہ کھلا گناہ کرتا ہے تو نے کہا کہ جو آدمی سب کے سامنے گناہ کرتا ہے اس کی غیبت کا کوئی معاملہ ہی نہیں جو آدمی کھلے عام شراب پیتا اور آپ کہیں کہ اس کی میں غیبت نہیں کرتا سب کو معلوم ہے شراب پیتا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی آدمی فلاں دین شراب پی رہا ہے تو اپ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو جو آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کے باب میں اگر آدمی اس کی برائی بیان کرے وہی برائی جو کھلم کھلا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں کوئی غیبت کا معاملہ نہیں ہے عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے ان رجلا استاذنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فلما راہ جب اپ نے آتے میں دیکھا اس کو بلاش ابن العشیرح. آپ نے کہا یہ بھائیوں میں کیسا برا ہے اور کیسے یعنی, خاندان کا کیسا برا شخص ہے؟ اپنے خاندان کا کیسا برا شخص ہے ظاہر بات ہے برائی بیان کیا آپ نے کہا اس کو برا ہے وہ پلم اللہ علیہ وسلم جب وہ آ کے بیٹھا آپ کے پاس تو آپ نے خوش مزاجی سے اور یعنی اچھے طور پر اس سے ملاقات کی بات چیت کی پلم رجول یا رسول اللہ کل تم تفی و ستائشہ نے کہا اللہ کے رسول جب آپ وہ آیا تو آپ نے اس کے بارے میں ایسا اور ایسا کہا لیکن جب آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے خوش مزاجی سے اس کے ساتھ میں بات چیت کی ایسا کیوں فکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ مت آہتی مت مت کہ اے عائشہ تم نے مجھ کو کب فحش گو پایا فحش بات کرنے والا سخت مزاجی سے بات کرنے والا لوگوں کے ساتھ یعنی بد سلوکی کرنے والا کب پایا تم نے مجھ کو یعنی آپ اچھوں کے ساتھ بھی اچھے تھے بروں کے ساتھ بھی اچھے تھے آپ کا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ کے اخلاق کی وجہ سے تھا لیکن آپ نے بتایا وہ برا آدمی ہے لیکن برا ہونے کے باوجود جب آپ کے پاس آیا آپ کا مہمان ہے آپ کے گھر پہ آیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا اور آپ نے کہا یا منزل قیامتی منتر کا لوگوں میں قیامت کے دن سب سے بدترین مقام پر وہ لوگ ہوں گے کے دن مقام کے اعتبار سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں یہ کیچڑے پتر مت اپنے کپڑے خراب ہو جائیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سماج میں ایسا مزاج ان کا ہوتا ہے کہ کوئی قریبی نہیں جاتا ان کے کیوں کہ جو بھی جائے گا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں ڈستے ہیں اس کو ڈنک مارتے ہیں تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں سارا سماج ان سے پریشان ہوتا ہے ایسا آدمی جس کی برائی کو سبھی جان رہے اس کی برائی بیان کرنے میں کوئی حراج نہیں ہے اگر واقعی اس کی ضرورت ہو کسی کو متنوع کرنا خصوصا تو یہ بھی بات علماء نے کہی کہ اگر کوئی آدمی کھلم کھلا کوئی گناہ کے لیے مشہور ہو تو اس کا تذکرہ اس گناہ کے ساتھ کرنے میں کوئی خرابی یا کوئی غیبت نہیں ہے امام البخاری نے اس حدیث کو روایت کیا کتاب العدب میں حدیث نمبر 6032 اور اسی طرح سے امام مسلم نے البر وسیلہ والب میں حدیث نمبر دو ہزار پر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن اللہ میری امت میں تمام ہر امتی کے لیے معافی کا معاملہ ہے درگزر کا معاملہ ہے الل المجاہرین ہاں مگر مجاہرین کے لیے نہیں مجاہرین کون ہے جو کُلم خلن کُلہ گناہ کریں یا اپنے گناہوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کریں جو تنہائی میں انہوں نے کیے فخر کے طور پر اور بے حیائی کے طور پر اور لاپرواہی سے کہا کہ کل امتی معافن المجاہرین میرا ہر امتی اللہ کے ہاں یا لوگوں کے نزدیک معافہ ہے آفیت والا ہے اس کی عزت یا اس کی جان محفوظ ہے الل المجاہرین سوائے مجاہرین کے وہ ان من المجاہر رجرو بل عمل مجاہرہ یہ ہے اپنے گناہوں کے اظہار کی ایک صورت یہ بھی ہے پھر کا کا صبح ہو اور اللہ تعالی نے تو اس پر رات کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا فیقول لیکن وہ لوگوں کے سامنے اپنا گناہ بیان کرتا پھرے کہ اے فلاں رات میں میں نے ایسا اور ایسا کام کیا وقت با تستر ہو ربو ہو جب کہ حال یہ تھا کہ اس کے رب نے رات کے اس گناہ پر پردہ ڈالے ہوئے تھا لیکن وہ یوس بے یکش پرسطر اللہ علیہ اللہ کا جو اس کے اوپر ستر تھا اس کے گناہ پر پردہ تھا وہ خود ہی اس پردے کو پھاڑتا وہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کرتا پھرے ایسا آدمی اس کے لیے معافی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس پر دنیا میں اللہ کا عذاب آ جائے افو کا معاملہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ نہیں ہے اور دوسرا معنی یہ بیان کیا نے اس میں کہ اس کے ساتھ معافی کا معاملہ نہیں ہے یعنی اس کی غیبت کی جا سکتی ہے اس کی برائی کیونکہ وہ مظاہر ہے وہ خود ہی اپنا گناہ بیان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے تو اس کے لیے غیبت کا کوئی معاملہ نہیں جب وہ خود اپنی برائی بیان کر رہا ہے تو اس کی برائی دوسرا کیوں نہ بیان کرے امام البخاری نے کتاب العدب میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر چھہزار انتر اور امام مسلم نے کتاب الزہدی والرقائق میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار نو سو علامہ طیبی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں وَالْأَظْهَرْ اَنْ يُقَالْ كُلُّ اُمَّتِي يُتْرَكُونَ الْغِيبَةِ إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ظاہر معنی یہ ہے کہ میری امت کے سارے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا ان کی غلطیوں گناہوں کے تعلق سے ان کا تذکرہ نہیں کریں گے ان کی غیبت نہیں کی جائے گی إلّا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کریں جب وہ سنے نہیں چھپایا تو دوسرا اس کا گناہ کیوں چھپائے تو اس کی سزا ہے دنیا کے اعتبار سے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے شرم اشکات میں اللہ مقیبی نے یہ بات کہی ہے تو یہ چوتھی صورت ہے کہ ایک انسان الانیا کلم کھلا گناہ کرتا ہو اور ایسے انسان کی کوئی مرائی بیان کرے جو سبھی کو معلوم ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے خود اس نے اپنی عزت خراب کی تو دوسرا آدمی اس کے بارے میں تذکرہ کرا تو فرق کیا پڑتا ہے خود وہ بیان کرتا اپنے گناہ نمبر پانچ کسی منکر کو روکنے کے لیے ذمہ داروں تک بات پہنچانا یہ بھی جائز ہے ایسے وقت میں اگر غیبت کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مثلا کوئی آدمی کوئی گنا کر رہا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی شرکیا پھر تقسیم کر رہا ہے اب آپ نے دیکھا اس کو اور لوگ لے بھی رہے ہیں اور کوئی روک نہیں رہا اس کو اب آپ نے دیکھا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ نے ذمہ داروں تک حاکم تک پولیس تک یا جہاں بھی جو لوگ ہیں جو اس کے اتارٹی ہوتے ہیں آپ نے ان تک بیان کیا کہ دیکھیے یہ غلط کام کر رہا ہے جبکہ یہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہوگا بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جائے گا اگر اس کا نقصان ساری انسانیت کو ہے یا معاشرے کو ہے تو اس کو روکنا کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے اور وہ ڈرگ بانٹ بھی رہا ہے لوگوں کو تو اس منکر کو روکنے کے لیے اس کی خبر بھئی کھا رہا ہے نا اپنا کما بھی بچوں کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ہاں لیکن پورے سماج کو تو تباہ کر رہا ہے اپنی معاش کے لیے لوگوں کی معاش اور معاش دونوں خراب کر رہا ہے اپنی بھی خراب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اتھارٹیز کو اس کے بارے میں بتانا یہ غیبت نہیں ہے یا یہ گناہ نہیں ہے یہ جائز ہے خلد نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن فی شدہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں نکلے ایسا سفر تھا کہ جس میں لوگ بڑے تنگی کے مشقت کے حال میں تھے ککال ابن ابئی عبد اللہ ابن عبی لی یہ منافقین کا سردار تھا اس نے اپنے ساتھ والوں سے چیلوں سے کہا حوله یہ جو رسول کے ساتھ میں لوگ ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کی مدد مت کرو اس تنگی میں اس پریشانی میں یہاں تک کہ مجبور ہو کہ یہ لوگ ان سے دور ہو جائے ان کی مدد مت کرو ان کو پریشان ہونے دو پریشان ہو جائیں گے کوئی مدد نہیں ہوگی رسول سے نہیں ملے گی بدزن ہو کے یا کسی اور وجہ سے دور ہو جائیں گے اس کا اپنا گمان تھا ان پہ خرچی مت کرو تاکہ یہ ساتھ ہی چھوڑ دے محمد صلی اللہ کا جب مدینہ ہم لوگ پہنچیں گے نا تو ہم میں سے جو عزت والا ہوگا وہ زلیل کو مدینہ سے نکال دے گا چلو مدینہ چل کے دیکھتے ہیں ان کو زیل لوگوں کو مدینہ سے ہم لوگ نکال دیتے کیونکہ وہ لوگ مدینہ والے تھے اور مہاجر جو آئے تھے یہ مکہ والے تھے تو کہا کہ ہم مدینہ جب پہنچیں گے سفر سے تو ہم کیا کریں گے ہم عزت والے لوگ زرعی لوگوں کو نکال دیں گے اب یہ بری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بہت ہی سخت بات ہے جس میں آپ پر بھی ایک طنز ہے فعت ہی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا فَأَرْسَلَ اللَّهِ ابن ابئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کے اس کو بلوایا اور اس سے پوچھا ایسا بولا ایسی بات کہی تم نے پشتا یمین کالو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے کہا اس نے کھا کے کہا کہ میں نے ایسا قسم کھا کے کہا کہ میں نے ایسی کہ کوئی بات نہیں کہی اور اس نے اور ساتھیوں نے اور عام لوگوں نے کہا کہ زید نے دیکھو جھوٹ بول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعضوں کا اچھے لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں قسم کھانے والوں سے تو کہا کہ جھوٹ بول دیا زید نے رسول سے تو ان لوگوں نے مشہور کر دیا ان کے بارے میں کہتے کہ میرے دل میں بڑی مجھ کو بڑی کوفت ہوئی اور بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے کہ میں جھٹلا دیا گیا میرے بارے میں جو بات انہوں نے کہی سورہ منافقون تصدیقی آیت اللہ نے نازل کی اور میری بات کی تصدیق اللہ نے کر دیبی صلی اللہ علیہ اللہ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا منافقین کو کہا آؤ تاکہ میں تمہاری استغفار کروں نے کہا کہ چلو جانے دو نہیں آتے ہم اس طرح سے کہہ کہ کے چہرے چہرے موڑ کے وہ لوگ نکل گئے تو منہ پھیر لیا ان لوگوں نے اور نہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے باوجود وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر نے ہم کو ضرورت نہیں آپ کے استغفار کی کیونکہ گھمنڈی لوگ تھے وہ لوگ منافقین تھے آپ کو تو مانتے ہی نہیں تھے وہ لوگ مجبوراً مانتے تھے سامنے نہیں کرتے تھے لیکن اپنی مجلسوں میں آپ کے بارے میں باتیں بناتے تھے تو امام البخاری نے اس کو روایت کیا تفصیل القرآن میں حدیث نمبر 4930 اور امام مسلم نے صفات المنافقین و احکامی ہمیں ہم حدیث نمبر 2772 اس میں جو اصل ٹکڑا ہمارا ہے جو فطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فر جو آپ کے پیچھے آپ کے بارے میں برائی کرنے والے اس طرح کے جو لوگ تھے تو ان کی وہ بات میں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دی۔ تو آپ حاکم تھے اس وقت میں نبی بھی تھے رسول تھے اور حاکم بھی تھے اور وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے اور جا کے ہم ایسا کریں گے ایک سازش بیان کر رہے تھے یا ایک ارادہ اپنا ظاہر کر رہے تھے ایک برائی کا تو اس کو سن کر جب انہوں نے آپ سے بیان کیا تو انہوں نے جھٹلا دیا قسمیں کھا لی تو یہ جو یعنی اور اللہ نے پھر ان کی تصدیق میں صحابی کی تصدیق میں آئے تناظر تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ کوئی برائی کرنے والے ہوں اور اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہو تو آتھارٹیز تک ان کی بات پہنچانا یہ بھی غیبت نہیں ہے یعنی ایک فساد کو روکنے کے لیے یا ایک منکر کو روکنے کے لیے اگر ایسا کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے نمبر 6 کسی کی پہچان کے لیے اس کا ایب ذکر کرنا جس میں اس کی برائی مقصود نہ ہو لیکن وہ اسی سے پہچانا جاتا ہو کہ کوئی کسی کا رنگ کالا ہو کسی کی آنکھ ٹیڑی ہو یا کسی کے یعنی پاؤں ٹیڑھے ہوں یا اس طرح کی کوئی بات ہو اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے تو مجبوری میں اگر کچھ ایسا ہو کہ اس کے بارے میں بتانا پڑے کہ وہ ایسا پناہ تاکہ لوگ جانے جس کو بتانا ہے تو ایسے وقت میں اس کی وہ اس کا وہ بیان کرنا بتانا غیبت نہیں ہے جب کہ دل میں اس کی برائی بیان کرنے کی نیت نہ ہو اس میں بس تعارف اس میں مقصود ہو ایک لمبی روایت ہے جو ابو حریر رضی اللہ عنہ کی ہے میں اس کا بس ایک ٹکڑا ذکر کروں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے اس روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصر کی نماز دو ہی رکت پڑھا دی اور سلام پھیر کے آپ جا کے کھونٹے کے پاس مسجد میں ٹھہر گئے تو صحابہ پریشان ہوئے کہ عصر کی نماز آپ نے چار کی بجائے کتنی پڑھی دو ہی رکت پڑی تو کہتے ہیں کہ وہ فل قومی ہی طول لوگ مقتدیوں میں قوم میں لوگوں میں ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے یوقالدین اور لوگ ان کو کہتے تھے دو ہاتھ والا یعنی دو بڑے ہاتھوں والا لمبے ہاتھوں والا تو ایک یہ کمی تھی جو تناسب سے زیادہ لمبے تھے ان کے ہاتھ جتنے عام طور سے ہوتے ہیں اس سے زیادہ لمبے ہاتھ تھے کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کی جسم میں تناسب کے علاوہ کچھ اس طرح کی چیز ہو لیکن ان کا نام لوگ ان کو ذلعدین بولتے تھے کالیہ رسول اللہ انا ان کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے یا پھر نماز اثر ہو گئی کم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم نے کہا نہ میں بولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ بلا ودیبا تھا قبل قد نسی انہوں نے کہا بلکہ آپ بھولیں اس ذات کی کسب جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ بھولیں فن ایک روایت میں فنوربی صل... میں کئی روایتوں کو ملا کے پڑھ رہا ہوں یہ فنظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمینا الشم اللہ کے نبی صلی اللہ نے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھا مقتدیوں کو آپ نے کہا ما یقول ما یقول کیا کہہ رہا ہے یعنی آپ نے بھی ان کو زلی کہا جب لوگ کہتے تھے آپ نے کہا زلی کیا کہتا ہے تو فقال اکما اکما یقول آپ نے کہا, کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے جیسے ذلیدین کہہ رہا ہے نام صاحبہ نے بھی کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے دو ہی پڑھی ہے اور یعنی پڑھی اور پھر آپ نے سلام پھیرا پھر سد اصاؤ کیا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرا تو یہ بخاری کی روایت ہے کتاب الصلاح حدیث نمبر چار سو بیاسی اور مسلم میں کتاب المساجد و مواد میں پانچ سو تہتر پر یہ روایت موجودہ سیاح بخاری کا ہے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ لمبے تھے اعتدال سے زیادہ لمبے تھے اور لوگ اسی نام سے ان کو پکارتے تھے اور کوئی مسئلہ اس میں نہ وہ محسوس کرتے تھے نہ لوگ تو اگر کسی کی پہچان کچھ ایسی چیز ہو بشر کہ اس کو برا نہ لگتا ہو تو اس طرح سے اس کی وہ پہچان پر اس کو پکارنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے اس کا تعارف کرانا اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اسی لیے کئی نام ایسے آماش اور اس طرح کے نام راویوں کے ملتے ہیں اور یعنی اسی سے وہ پہچانے جاتے ہیں تو علما نے کہا اس کی گنجائش ہے کہ اگر کسی کے پہچان ہی وہ ہو تو اس کے تعلق سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کو برا نہ لگے تو یہ چھ باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی کہ کسی انسان کے ایپ کو ذکر کرنے کے لیے گنجائش ان چھ صورتوں میں ہوتی ہے اور پہلی صورت اس میں سے کیا ہے ظلم اگر کسی پر ہوتا ہے مظلوم ظالم کا ذکر کر سکتا ہے اور فتویٰ پوچھنے کے لیے کسی کا بیان کیا جا سکتا ہے اور کسی امت کی لوگوں کی یا کسی فرد کی خیر کے طور پر کسی کا ایب اس کو بتانا ضروری ہو تو بتایا جا سکتا ہے اسی طرح سے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو اس کا تذکرہ اس گناہ کے ساتھ میں کیا جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے اگر ضرورت ہو اور پانچ کسی منکر کو روکنے کے لیے حاکم تک اتارٹی تک بات, بات کو پہنچانا ہو تب بھی اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے اور چھ کسی کا تعارفی اگر کوئی ایب ہو تو اس کے بیان کرنے میں بھی حرج نہیں ہے تو یہ صورتیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق دے اور اپنی اور دوسروں کی عزت کا لحاظ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اکو الحدافی عامر ارب العالمین اللہ تعالیٰ شیخ محترم فرمائے بڑی قیمتی باتیں شیخ نے رکھی ہیں خاص طور سے جو اہل بیدات ہیں ان کے تعلق سے جو سوچنا چھوڑا جاتا ہے کہ ان کے اندر اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں تو شیخ محترم نے بہت ہی قیمتی بات کہی ہے جو ہمارے سلف صالین کا منحج ہے آپ دیکھیں آپ سیب سنترا لیتے ہیں اس میں اگر تھوڑا سا بھی ایب ہوتا تو آپ اس کو نہیں لیتے انہی کہتے ہیں کہ جو ایب دار ہے اس کو کار کر پھینک دیں گے ہم دوسرا استعمال کر لیں گے جو باقی چیز ہے تو بہت ہی قیمتی بات شیخ محترم نے فرمائی ہے جو سلف صالحین کا منہج ہے کہ جو اہل بدعت ہیں کیونکہ مقصد وہاں لوگوں کو ڈرانا ہے تمبی کرنا ہے مقصد وہاں خوبیہ بیان کرنا نہیں ہے انسان کا اخلاق الگ ہے اس کا الگ معاملہ ہے لیکن یہاں دین کا معاملہ ہے لہذا وہاں بتانا ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا خامیاں ہیں وہاں پر اچھائیاں نہیں بیان کی جائیں گی اللہ رب العالمین نے کہیں ان کی اچھائیاں نہیں بیان کی ہیں اور اگر کہیں بیان بھی کیا گیا ہے تو ہاں مقصد تمبی نہیں ہے بلکہ کسی اور مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے تو یہ بہت عظیم بات تھی اور چھ جو حالات شیخ نے بتائے ہیں ایک شاعر نے عربی میں اس کو جمع کر دیا ہے ہمارے جو متعمرین اور علماء ہیں اگر وہ شعر یاد رکھیں گے تو ہمیشہ بات یاد رکھیں گی رہیں گی کہ متضل معرفن و محضرین فسقن مستفطین ومن طلب الفی عضالت منقدی یہ چھ لوگ ہیں چھ حالات ہیں جن میں قیمت کرنا جائز ہے یہاں اذان ہو رہی ہے مغرب کی اللہ تعالیٰ کہ اللہ علام شیخ محترم کی آفات فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شیخ سے اس طرح سے مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے عامر عالم رزاک اللہ وبرک اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم